سمجھ حدیث اور اجازت کے حدیث حاصل کی نظر دن ساف رہی سنان ان کتاب میرے سامنے موجود جلد نمبر دو, دو بچوں. میں سارا اپنا موضوع جڑا اس پیش کرنا ہے سونا من بیان کرنے کی صحیح اندازت کتاب کما رہی پچھلے چمہ کل مبارک چاضری نہیں ہو سکی اس نالوں دینی ضرورت سجابات زیادہ محسوس ہوئی سڈے ریاست کے مجاہد، گو گوز مقرر وائز ازہرولا ما مولانا خدا بخش ازہر صاحب نے فقیر مدد حلالی کی صاحب نے تو میں محسوس کیا کہ اتے جانا ضروری پچھلا جمع تلوم بارک اتے حاضری دیتی سی اللہ میرا اتے جانا قبول فرمائے جناب من بادشاہ دا گہرا تعلق تاکہ بادشاہ صحیح ہوگی عوام صحیح رنگی بادشاہ گلت ہوگی عوام غلط اور گلت ہووام مولوی اور پیر اور عوام دا معروف طبقہ بچ آ جائے سارے وہ ریا میں بادشاہ ان سارا ہاتھ نہیں بادشاہ دا کردار عوام آرام دثر انداز رنگ اتلی سطح ہر بندے کی نظر بادشاہ پہ لوگ تحفظ کے لحاظ معیشت کے لحاظ معاش کے لحاظ اب لوگ انصاف کے لحاظ اپنے حقوق دی لحاظ حقوق حاصل کرنے لحاظ ہر اعتبار ہر بندہ اس دی نظر بادشاہ پہ بادشاہ ایک نمونہ ایک قوم وہ پچھے چل رہی جہاں جی کا بادشاہ ہوئے قوم اویلی بن جی قوم ن صحی س رکھ قوم نو اپنے آخرت دی فکر پاس قوم نو اللہ رسول دی پہچان کام رکھتے قوم نو اپنی عزت غیرت ایمان نچا بادشاہ بہت نماز روزے دی بجائے ایک ہی کام کرنا ضروری ہوں کہ بادشاہ زاہد ظاہر ہو دیا ہو جی گٹھ رکھ سکتا ہے امی گاٹ رکھتا ہوا تاکہ بادشاہ کو دنیا ایک درمیانے درجے کا جڑا مسلمان ہے نا اسالی گھٹ ہونی چاہیے عوام راہ پہ ساہ ہے اختلاف نہیں کر دی لڑائیاں نہیں کر دی جب بادشاہ طالب دنیا ہو گئے بادشاہ دی نظر صرف اور صرف دنیا تے رہ جائے دنیا کٹھا کرنا وہ کا مقصد ہو پھر ہر بندہ دنیا کی عرشت پی جسہد لڑائیاں شروع ہو جگ دنیا طلبگار بننے نے اوے اوے دنیا چساد پہ لڑائیاں جگڑے فرقے جماعت گروہ یہ سارا چیزاں اس واسطے پیدا ہوں نے بادشاہ طالب دنیا بادشاہ تالب المولہ ہوگی طالب آخرت ہوگی ان اپنی آفرت دی فکر ہوگی اپنی اپنی موت دی فکر ہوگی دنیا دیا فکر نہ ہو اپنی دنیا دیا لوکاں دی دنیا دیا مگر اپنی دنیا دی فکر ان لڑائیاں کوئی نہیں بغض کوئی نہیں حسد نہیں رے نہیں اختلافات نہیں پانے ہر بندہ ہے وہ اپنے مال جیب نلہ کے دیے کھول چکا اپنی گی مال کی اپنے مال دے, پھول دے دروازے رب اگے کھول دینا رب آئے سارا تیرے راہ کروڑ خرچ ہونا ہے جد یہ حالات بن جان ہر بندہ اپنے مال نش دلی نال اپنے محلہ داہ خرچ کرنا جانتا ہوگے اور خرچ کرنے رکھتا ہوگا اس میں آپ سر برادری نہیں لڑیاں ایک دوجے وال خاندان آپ سے گتم گا نہیں ہوں فرقے نہیں بنتے فلافات نہیں پہلے ہسد نہیں ری ہر بندہ جڑا ہے وہ الگ کر رہا ہے بادشاہ ایل کرنی چاہیے کہ بادشاہ تالب مولا ہوناس ہو. والا دین ملوک ایم مثال ہے کئی آخر حدیث ہے کئی آخد مثال ہے بہرحال ہر صورت ات مانا بالکل سولہ میں سی ہے لوگ بادشاہ کے دین پھینک امام زینی داان مکی رحمت اللہ علیہ فتوا تو اسلامیہ کے سو گیارہ جلد نمبر دو مثال اے مثال عربی دی کہ لوگ بادشاہ کے دینڈ اے مثال آتے کہنی اکی اکی بنی آتے آتے اس طرح کے ولید مروان بادشاہ دا برغان گورنر کا پوترا سی ولید محبت سی بلڈا بناؤ گی عمارت بناؤ گی وہ دور جن لوگ سن سارے عمارتوں لگ رہا ہے بعد شاج عمارت بناؤن لگا, لگا. تو انہوں شگف پوچھو گئی عمارتوں کی بلڈوں کی کوٹیاں کی بنگل کی تو وہی جی رایا سی وہ سارے بنگلے ترتے اگے روانہ آیا سلیمان بن عبد الملک بن بردان کا انہوں بھائی دا ان دلی سی پاس سو بہتا کھان کی فکر سی رہیم قسم دے ون سونے کھانے انہیں کھانے رنگ برنگے فکان سوفی زمانے وہ زمانے میں لوکا او سبنے سات سات اٹھ اٹھ دس دس قسم دے کھانے کل ہے ہر بندہ اس بھی یار مینو بھی جیسے بادشاہ کا چنگا ٹوکھا کھانا نا سات سات کھانے کھانا ساتھ کول بھی ابھی کھانے ہونے چاہیے اور کسی کو کھانے کی فکر پی گئی کیونکہ بادشاہ کھانے دے پیچھے لگا تو عوام بھی بادشاہ ٹھڈ پیچھے ہوا تو عوام بھی ٹھڈ پیچھے ہو گئی تو دے شہر تک دب کے تو اپنا کھانا خراب تو بعد بیٹا حضرت عمر بن عبدل عزیز حضرت عمر بن جنہاں نو جلفا راشدین شمار ہے جا دے دور بینبر شگف کی سی اندھی سی اللہ دی تات دی عبادت دی عدل کی کرن دی دین نو کام دے اندر لوکا اللہ دی عبادتاں دے اندر زہد تقوی و انصاف دے اندر ہر کسے جناب اپنے لگوٹے کس کے لگ پائے کیوں اس واسطے کہ بادشاہ دینہ لے پاسے لگا بادشاہ نو کوئی دنیا دی فکر نہیں سی کوئی دنیا دی جناب محبت نہیں سی ان دے ویلے دنیا ہے ہی نہیں سی حضرت عمر بن ابدل عزیز ربی اللہ تعالیٰ حضرت عمر خطاب کے دو ترے تو سلیمان مان جاچے کا پتر حضرت عمر بن ابدل تو آپ سرکار نے سلامان تو بعد باعت, بابت دین قیام, دین دی شاہ اور ترویج سرکار دعلم سلم لال کی سنتا پھیلانا، دنیا چھڈ کے اپنی آخرت سوارنا، یہ فکر انہوں نے سی ساری نے وہی فکر پہ پھر اس ویلے سیاح لکان مثال بنائی بھی واقعی بادشاہ بادشاہ دے دیتے دے لوکی نے کیا یا ویخو جہاں جہاں بادشاہ جو آئے ہیں جہ کرتوت لوکی آئے ان مگر وہ بھی کام کرتے گئے معلوم ہوا لوگوں کے بادشاہ چڑیا ری بار رنگ بادشاہ ر اپنے مامل روپی وسال دیش ہے پٹوسی تو کنا دیا جہیا نا قلم کلم انہوں نے بنوائے سارے بڑے بڑے اتنے ہاں جی ادی داڑھی ابانہ دور سو جنوب بھی ویسا جاتا سی تو وہ جناب یہ کلمہ رکھتا سی ابھی ایک بادشاہ آ گیا پتھر تو بعد وہ مچھا داڑی جی صاف سی تو لکان نچھا داڑی صاف کرائی شروع کر دی کوئی پینٹ جا پہ بادشاہ کے پیچھے پینٹ پانی شروع کر دے جیلے جیلے باد شاہ دنیا وے کام لوکی پہن دے اس واسطے میں دسنا اج کہ عوام دی اصلاح دا صرف ایک ذریعہ جیڑا ذریعہ حضور دے دلافان نبی پاک دے خلیفے میں اپنایا سی ا ذریعہ اپنایا جائے گا کہ دنیا عوام مخلوق خدا دی اتحاد اور امن سکونت چاہے گی عزت آبرو چائے گی دین دوتے چلے گی ورنہ دین تے نہیں رہ سکتی عمل نہیں کر سکتی غیرت ایمان اپنا نہیں بچا سکتی دونیں جان اپنے برباد کر بیٹھے گی کبو جدو بادشاہ صحابہ کرام دا راہ چڈ دے خلیفہ نبی پاگ خلیفا کا راہ چڈ دے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالا نو باق ایک, ایک جملہ آپ نے خطبے ترشاد فرمایا سی احل امرا لا یس لوہ آ سالوہ بہی اوہ ولا ٹمل ہُو الا افلا لو کم مکدار فرمایا سد لال شدیقی اکمر ربی اللہ تعالا نے سرکار نے فرمایا دلیو سا دین اور سڈیا حکومت یہ اسی ذریعے ہی صحیح رہ سکیاں نے اور ترقی کر سکے جس ذریعے پچھلے سڈے اگلے یعنی سڈے صحابہ اکرام نے ہنور دلیفیا نے جس ذریعے نال جس طریقے نال جس روش نال دنیا بھی اس کی اسواہ کیتی اور حکومت نے ترقی کیتی مسلمانوں صرف نال ہی ترقی کر سکنی ہے اور کسی طریقے نال ترقی یہ حترتے سید نہ سدھی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوگا فرمانے علی شاہ نے اس شک نہیں ہو سکتا آپ جو بیان فرما دتا برہق اور ایسا کے اور تجربے کر کے ویس بیٹھے کہ باقی ہزور دی امت جن اگے آئے گی ساری دی ساری انہاں چیر انہوں اچھائی دے رستے تو نہیں پڑ سکنا ترقی نہیں کر سکنی امن حاصل نہیں کر سکنا عروج حاصل نہیں کر سکنا جننا چیر انا دے جنا چاہشا رستا اختیار نہ کرا جڑا جی اضور دے سے اختیار کرتا ہے اس واسطے امام زینی دہلان مکی احمد اللہ علیہ آپ فرما نے ولا یقین زہدو منل آم الاباد کا زخ دل خاصا رمایا آم لوگ عوام چر زاہد نہیں بن دے ان چر دنیا نہیں دے دل کے دنیا دی حب نہیں کر دے جن چر بادشاہ نہ قاضی نہ کھڑ ہاکم نہ کھن علماء نہ کھڈ اچھا ان ہے خاص طبقہ لکان شمار کیا ہے آلما ججا نمرا گزارا بادشاہ ان خاص سمجھا جا پر ماں جنہ چر یہ سمن عوام اے زاہد نہ ہوا عوام زاہد نہیں ہوں یہ ہوم نیک نہیں ہوں گی ایک کوئی ایسا کل ہے کہ جنہیں پڑھ سارے نے اس آس پاس ہی کم جے کل کہا ہو جائے تو سکتا سیک فرما نے اللہ تعالی نے عادت جاری کی، کر دی بندے میں یکون الناس آدی دین ملوک کہ لوگ بادشاہ کے دین دہی ترتے ہوں فہذا ہوا سب فی آدم اتحاد دل و اتفاق ہیں فرمایا بادشاہ کا دنیا دا ہریش بیل مال شرح شریف دا کوئی لحاظ نہ رکھنا اور حضور دی شریعت مبارکہ دے خلاف چلنا ای ہوئی سبب دے فرمایا دے کو فرمایا لوکس فرقے بن کا لڑائیاں جھگڑے کا فسادات کا اختلافات دا جیوے جیوے بادشاہ واہد شریعت متارا کا پابند ہر حق بندیاں کا بھی پشان دا ہوئے تے رب کا بھی پچھاڑا ہوگی تے فرمایا اختلاف نہیں پہنتے اتحاد رہے اور فرمایا کافر جہے مسلمانوں تے غالب ہوں وہ مسلمان دنیا چغبت کرتے ہیں نا جدو مسلمان دنیا دے ہو جاندے دنیا, جاندے دنیا حاصل کرنے کی خاطر نہیں جاندے کہ کی کرنے یا کی نہیں تاکہ بہت امریک سارے کو فرمایا جب یہ سورت عال عوام ناس مسلمانوں بنے نا تو بعد شہر وج بنے پھر کافر غالب ہو جائے اور کافر مغلوب کبھی ہو مسلمانوں سے پہننا کبھی کافر اس وقت تح پہ جس مسلمان گناہ چڈ دیں دن دنیا دی ہد دنیا دی ہود نکل جائے گناہ گاہ سٹ جاتے ہیں ایماندار بعد ان لا شریف کی قسم کا اٹھا کے کہنا دنیا دی محبت دلوں نکل جائے گنا منوں چٹی ہو جاتی فتمیا दुनिया ہو جاتی لڑائی چھٹی ہو جی دنیا سمجھو دنیا جہی ہے یہ ہے ہڈی مردار بھی جڑے تالے دنیا لوگوں سے ہو جائیں کتے ہوئے بادشاہ بھی کتے آرام بھی کتے سارے پھر اصا پیا لڑیا یہ وجہ جس پیر دستا دنیا مل گئی ہے نا انہوں نے دنیا کی ہوگ پہ گئی ہے وہ پیرانے استھانے پر لڑائی ہوتے استانے برباد ہو گئی جے کسے موربی دے گھر وال گئی ہے تو انہیں گھر برباد ہو گیا حضور دے دلیفے نبی پاک سرکار دے یار جنہ حضور دے طریقے دے مطابق زندگی گزاری اور بادشاہی چلائیے انہوں دے زمانے دے اندر لوکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تے دے رہس کے آپس دے اندر محبت پیار نال رہے اور فتنے فساد اگر ہوں سن تو کل ادم اگر ہو تو بے پا نہ رہ سکے چند اراشتے اوٹیا تو ختم ہو گیا تو ہم ان لوگوں کے اندر جہاں امن غیرت ایمان اور دین دی پہچان دیچان ستیہ خلاف نہیں سی اور برکت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے چلن والے خلیفوں نے تنہیبی کلمات جیل چ رکھ لو دق کے ہے بیت المال خزانہ عوام الناس دہ کے وہ صرف اور صرف اپنی ضرورت اور وہ او بھی ایک قدمہ جو بندے واگوں پوری کرے اور باقی شرح دے مطابق ان تقسیم کرے اپنی مرضی نال تقسیم نہ کرے اپنا دھیان بادشاہ دا والو ہوئے دین والو ہوئے اپنی قبر والو ہوئے جہرے پسے اینا ہے سجانے کی مسافر بن کے آئی ہاں چند دنوں کے جدو بادشاہ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اوام ناس اپنے آپ ہی سدھی ہونی شروع ہو جائے بادشاہ کرکٹ والے میں گیڈی چابی دے قوم کا بچہ بچہ کرکٹ کا لگ پہ ویکدو تھی بادشاہ جہی شہر سرپرستی کرے گا آرام اسی پاسے تر گی بادشاہ فلموں والوں بجٹ دہ عوام فلم عوام زور لا بھی جاوے یہ کوشش ہے کیوں اس واسطے بادشاہ لیند اص والا دین ملو تو دین دن ملوکم لوگ بادشاہ کے دن تو ہوں بادشاہ آتا ہے بے داڑی جی نہیں ہونی چاہیے عوام آڑی نہیں ہونی چاہیے یہ فتنہ فساد گھر دے کے بادشاہ تالے پہ دنیا ہوگے مولا ہوے حق دا طلبگار ہوے دینے حق کا حامی ہووام دا خیر خواہ خاں ہو سمجھ لو اختلافات مک جان گے فسادات مک جان گے تو لو سارے سدھے رات پہ جے بادشاہ پٹھا ڈنگا پھر کسے ہو سا ہونا تو جے جی تھی آخو کوئی لکھان کروڑوں بندہ ہو جائے تو پائی آپ وہ تو فر نظام خدا بن رہی ہے تعینات ہے ہوگا امریک ا فرق رہنا ضرور ہے تعینات قائم رکھنا اللہ طرح سونا اس طرح کرنا ہے لو جناب ہوں میں بادشاہ واسطے کہ سڈے لی بہترین نمونہ نبی پاک و چار یار میں خود <تصفيق> حضور دی ذات حضور دی ذات بادشاہ بنے آپ بادشاہ س اللہ نے ظاہری بادشاہی بھی دیکھی سی تو باتمی بادشاہی اونچ تو ساری خدائی حضور ملک کے اندر لیکن رب نے ظاہری بادشاہی سلطنت بھی آپ سپرد سی دونوں بادشاہ رب کے حبیب نو نلیاں نے اس واسطے رب العالمین امی نرانچ رشال فرما میرے پاگ نبی دہمی والی کا سلطان سیر سونے پاک نبی دعا منگی یا اللہ سلطان نصیر بادشاہی میری مددگار بنا دے اس واسطے مدینہ نت الم نگر راجندر کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی پی ظاہری بادشاہی باطنی بادشاہی ہر طرح کی بادشاہی نبی پاک تھی گئی جنابے والا راہ رکھنے کی اپنی سیرت رکھی کھی دنیا تو اپنا کنا حصہ رکھا ہے قربان جائیے اتنے بڑا غور فرمانا ہوں آپ کنے بڑے زاہد سن کن بڑے تارک دنیا سن آپ جنابے والا خزان فتوہت بڑی ہوئی فتوہات نالے گنیمت آنا شروع ہو دیگا، سرکار سکار کو بڑا بڑا دولت مال سرمایا یا قدمہ مبارکوں کے ہاں جی ہزار قومت آندے رہ لیکن کمنی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سرکار نے کی کیا اتنے رویہ قدر رکھے آپ نے کیونکہ آپ پتا سی میں جناب بادشاہ کی حیثیت بھی نال رکھنا وا نا، میں رسول اللہ کی حیثیت بھی نال رکھنا نا، میں باپری حکیمت ہو رہی حکومت ساری میرے ہاتھ در سرکار اس واسطے جناب آپ جانتے سن کہ جناب جہے پاسے میں جانا ہے میری امت اسی پسے جائے گی میرے پچھے چلنے والے ادھر ہی جان گے پاشا جناب دین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا دی محبت دل بندر ایک نہیں رکھی دنیا تو افرت کر دوں گا غور فرماؤ جناب والا نبی پاک صلی اللہ ہو پا وسلم سرکار آپ نے اپنے گھر مبارک کے جناب والا مکان ویس عمارتیں سکار دیا کنویں आप इमारत बिल्कुल सीधी शादी जनाब सिर मुबारक दत मुबारक लग गई छड़िया भी छत होंगी सी आप सरकार की छत होंगी जना आपने कभी जब खा खाना खाने के अंदर कई कई दिन जनाब आपने कणक की रोटी नहीं खादी महीना महीना तला नहीं चढ़िया सरकार देर मुबारक अंदर कई कई बारा कई कई दिन जनाब खाली खजूर के गुजारा रख्या है खाली पानी दे गुजारा सरकार ने रखा है लेकिन इनत समझ آپ کوئی شہ نہیں سی کھان واسے نہ ادھر تو جناب آپ سمندر ہو لا سمن دے کو رشتے آن کرد کر دے رہے یار رسول <سؤال> لا سان رب نے وہ کوئی فرمایا سانو رب نے وہ کوئی فرمایا اشارہ فرمایا تو سونے چاہیے تو پہاڑ بنا دینا ہزور نے فرمایا نہیں میم سونے چاہیے پہاڑ نہیں چاہیے ہزور نے فرمایا تو رب کے بندہ بن کے جناب آم بندیا چندہ بن کے دگی کی زندگی سرکار نے آپ نے کبھی ایک گھٹ بھی اپنی روٹی مبارک اپنی روٹی مبارک جب جناب کوئی شا تناول نہیں رکھی ہمیشہ بستر خانچ جا چیل رکھ دیتی جاتی سی جی آپ تھانا مبارک ادو ادھر تناول فرما سن کدی ٹیبل دو حضور دوں ادو نگائے گئے کدی جنابوں والا میزا نہیں وچائی گئی تو مطلب پکبرین لوکا دیا پالا والے لوگ روٹی چی رکھ کے کدے نے آدمی والے لوگ کھانا تھلے رکھ کے کسلا گیا بندہ نویے پاگ سل ہوا لا لو سلن تین دن, تن تن دن خانا جناب تین تین دن آپ نے کھانا جناب کھانا لیکن کیوں ارن اللہ نب سے بخلا ہزور نے جناب تنگی سی کر کے اس طرح دے سن نہ والا بخلا آپ بقریل بھی نہیں سن آپ کے سخیا سن قربان جانا ایقاوت کرم والے ہزار بکری ایک دن کول آ گئی اپنے کول جناب ہزار بکری ہزار مالک نہیں مدم بڑا گئی پاک اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں تو ہی بات بات جناب لائنا لائن والا سرکار شروع کرنا جب کرتی رب دے لٹا دیا رب کی دی مخلوق بھی جی شاید رب کی مخبوق نے واپس کر دی, دی, دی, دی آپ سکار اپنا پلا مبارک جھال کے لوتے ربی ایک بدلو مشا سے جا کے جناب اپنے پنڈ والوں کر لگا او جناب سخیو انداز فکر دے پہ خوف نہیں کبھی تلوی کا ڈاری نہیں ڈاری نہیں پک داری نہیں تقسیم کرنا کبھی نہیں دے دیکھو آدھے دنیا گا اس پاک نبی کل جناب دین میں قبول کر کے اس پاک نبی کلمہ پڑھ کے بے گلانی لچا جاؤ جی سخیو ہی بہ جاؤ دے بندے آپ کو وادہ اج بھی کسی کے اندر نہیں سی پلا لو کسی کے اندر نہیں سی قربان جا جناب جدو ملنا گلاما نو ملنا آپ کے چوہے مبارک دوتے ہشاشی بشاشی ہونی رونق ہونی کبھی سکار چوہا مبارک دوتے آپ پریشانی لے کے کدی نم لے کے کسی نے ہمیشہ تحس مک ہو کے اور قربان جانا آپ سرکار دی جناب والا گلاما نو پچھے بہا لینا سے سوار ہونا کے پیچھے گلاما بچھا لینا کرنا کو میں بٹھا لا جو لکھنا میں ترشا کے باعث پیچھے بٹھا نٹھا لوا جناب میری جناب جتیاں چکنے فخر جہاں جکن فخر اپنے پیچھے بٹھا لوا نا حضرت ابو رار رضی اللہ بتا لانو سرکار حضرت ابو رار رضی اللہ بٹا لانو سرکار ہٹارہ نبی پاک ندا مبارک دے سوار حضور سرکار ہزار سکار دیتا مبارک نو پڑ کے سوار آن جناب اناڑی سن کبھی گدے تو نہیں فربے اگر رضی اللہ پاک مبارک بھی جناب گدے مبارک تو اگر پیاڈ بھیج نے فرمایا بھی ہرارا پگڑا ماڑا گیا پھر کوئی چڑیا ہی نہیں جانا حضور ناراض نہیں ہو کہ میں نے تھلے چھٹ درکار پھر بیٹھ گیا جناب مبارک فرمایا پھر میرا کپڑا کے چل پھر پھر سرکار زمین پہ آ گئے اگر ابو راج پانی تیسری ناراجور نے پھر فرمایا ابوا کا تگڑا ہو تیرے کوئی چڑیا نہیں پا جانا دلو ناراض نہیں ہو تارا نہیں مایا بو را لا نہ رشا کو بہن والا نہمین کو سٹ قربان جانا میرے پاک نبی زاہد آ لا ہاجی تارے کو دنیا آ لا ب پوا دے آؤ ہا جی آؤٹ دی بے مثال مسالا جناب ایسا مسالا جی مثال دنیا بندر نہیں مل سکتی تالو حبیب صلی اللہ تعالی اپنے وسلم اپنے صحابہ اس طرح رویہ رکھتے سن اور آپ اللہ علیہ وسلم جناب کئی بار لباس مبارک دا. رکھنا جو آ سو پا لیا جو آ سو پا لیا اگر چنگا مل گیا پا لیا اگر جناب والا ماڑا مل گیا نہیں پا لیا جناب پھٹ گیا تو ہر سینا شروع کر دیا اگر جی پٹ گئی ہے تو ہراں مبارک نال گنگنی شروع کر دیتی ہے اور جناب والا اتنے غور فرما اتنے غور فرما سکار کی زندگی مبارک بہت تھوڑا جہ خلاسا پیا پیش کرنا یہ سیرت پیا پیش کرنا سب تو پہلے بادشاہ مسلمانوں کے ہدور کی ہمت پہلے بادشاہ گزاری و دولت آیا دے نہ تین دہ دے اور لوگوں نے دے دے کبھی اپنے گھر دندر نہیں رکھا قربان دانا اگر آپ سرکار نے کبھی خدا جناب خرچ رکھا تو صرف باغ بیان سرکار نے ایک سال کا خرچ رکھ سن ایک سال کا بعد بیبیا اور بعد واسطے نہیں سن رکھ رکھتے جڑی پگڑے والی بیبیاں سن اگر بیبی عائشہ صدیقہ کر اللہ تعالی تالا ناہا واسطے کبھی مزدور نے خرچ نہیں سر رکھا سال کا کبھی ہفتے کا خرچ نہیں سر رکھا کیونکہ بیوی عائشہ آلہ درجے رکھدیاں حدرت سدیق اکبر دیا بیٹیاں سن دے جناب کو دے, دے جناب بستر دیتے دے ان کے منجے چار پائی دہران عائشہ سی دے آئے کبھی سرکار کا خرچہ نہیں رکھا ہجی باقی بیبیاں خاطرات نے سال سال کا خرچ ان دتا ہے ہجی سال سال کا خرچ دے دینا لیکن اس کے بعد مگر غور فرمانا میں کرو سب کو جا امنا بلال کو ایک بارہ حضرت بلال فرما نے ہزور دول کسی غلام نے دو پیپر ل دو پتر لے دی بارگاہ پتھر پیش کیا ہزور میں نے کچھ دن بلا لے کتوں آ گیا میں کملی والا جیڑا رات سا دن دو گیا میں ایک جناب لکھا ایک رکھ گیا تو تمہیں پناول فرما دتا ہے تعا دے کبھی جناب جو کو جے جا جا ان خرچ کر دیا کر ان ختم کر دیا کر جس مولا نے سویروں زندگی دینی ہے میرے پنجو چ بلال خرچ کر نہ کری بڑا غور فرما اللہ اگلے ایمان دلبک پڑھا سن دن کا ایمان ویٹنا اندر سبق آپ نے پڑھا ایماندار کمزور ہوں پہ کوکھا نہیں سن رکھ دینا ادو تو بہت نفلی بات نہیں سن پا فرق تو ہر حال پورے کرنے نہیںور فراؤ میں رچہ کرنا آپ وسلم صاحب قرآن انتہائی آدمی پر کو دنیا جوہد لونا ساری شاید ملکیت آنے کے باوجود پھر آپ سرکار میں کبھی دنیا کٹھی کی سب حکومت نے دتا کہ آپ نے فرما دتا ہنیا راجو کو کلے فتی ہے پرمایا دنیا کا پیار ساریاں برائییاں بھی جریا اس واسطے آپ سرکار نے نہ اپنے دل دمبر دنیا کا پیار رکھا تو نہ کبھی جناب اپنے سبھی دمبر دنیا کا پیار آن دتا ہے تو سڈے واسطے سڈے بادشاہ پہلا نمونا کون بن گئے vola bolu گا حضب السلّہ <سؤال> دنیا نہیں بنے گا تو یاد رکھ لے اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا فسا دہنگے چلو سواستے کہ بادشاہ کے پیچھے لوگ چلتے ہوں میں بڑا غور فرما دوجے نمبر دے ہزار بعد حضرت سیدنا صدیق چکبر آ گئے میں تین چار خلیفے دیا گلا کر کے دساگا ویکو جناب انہوں نے دور اندر اپنے شاہ چلتی ہے اور فرما سردی کا دور آیا ادرت نے اپنے پاک مستفا داری کا سبق اے بادشاہ بنے نے تو انہوں کے پچھے چلے نے بادشاہ بنے نے تو پچھے چلے گئے نظارے پیچھے چلے نسے یہودی نے مگر کسی انگریز دے کسے کسی کاپر نظر نہیں چلے چلے نے تو اس ذات کے پیچھے چلے نہیں جس بات دے پیچھے فنچ تو نہیں چل رہے جس رات کے پیچھے آدمی ساری چلن لی چل رہی ہے اپنا سبھی کقبر چل رہے سنبھالی ہے کپڑے ویچن جا رہے ویچن جائے حضرت سعید میں خطاب ربی اما بتا نے راہر مل گئے ارد کیتی کبڑ چلو ارد کیتی فرا حضرت سبھی کبر نے فرمایا میں بادشاہ کو ضرور بن گیا نا مگر بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا حضرت سعید نے امر خطاب نے فرمایا فرمایا I said, do you about a جو تسا اب بعد پوری ٹائم کا بوجھ اپنے کنڈیا تو پا لیا کچھ بوجھا بیتل مال دے تو پا جانا ہے جناب واسطے کچھ وزیفہ کرو کر دینا فرمایا ہاں دسو کی بلاوا جاگڑا گول سنا بیل مال کی دا گیا مال اس صحابی نے دتا گیا جب جی. بارے کمنی والے نے فرمایا سی جی. فرمایا میری امت بندر سب Get down. بنجر لا حضور نے فرمایا میری امت کا سبت و امانتی صحابہ کرام نے اسدانتا بلایا گیا بسو تسان کی حضرت مقرر کرنا انہاں کیا آخر سائے مقرر کرنا ایک سیال سیال سردیاں دا ایک کپڑا سوٹ انہوں سردیاں دا دتا جائے گا ایک سوٹ انہوں گرمیاں دا دتا جائے گرکھ واسطے پگ دیتی جائے گی اور بناب گھر کا خرچہ انہوں دیا جائے گا درمیانے قسم کا بند حضور مہاجرین کیونکہ ہر سی کمر مہاجرین چن مہاجرین درمیانے درجے کا بندہ ہوا مطابق گھر والوں خرچہ دتا جائے گا گھر اکبر گھر گا کرنا انہیں مقرر کر دیتا حضرت ابو بیمان امی امر امت مستفے نے مقرر کر ہے اگر ابو بکر صدیق کمی نبی پاگ بھی باغ بہت سنبھال لی تو لیکن طلب کبھی نہیں رکھی آپ ہمیشہ فرما سن بولو میں تو ہزور بھی امت دے جناب سگر خطرہ کی چکنے اس واسطے میں بوجھ کنبیاں تو چک لیا ہے اگر میرے باغ تجیے پسند کر دے تو فلانا کوئی جناب اُن چکنا چاہتا ہے اور ان پتا میں نبھا لا تو میں اس کبھی میو ایڈ نہیں خواہش نہیں ادا میں کبھی میرا اپنا دن میں کبھی ادا نہیں سوچا ہوں جی کرنا چاہتے آ جاؤ میں ہزور کی بچاؤ میں ہزور کی بیڑا بچاؤ ڈبن نہیں اس واسطے میں قبول <سؤال> کر لیا الاڈیا بندہ غور فرمائے ہوں انہوں نے مقرر کر دتا لیکن قربان جانا ہلو تو سیدنا صدیق اکبر ایک اللہ بتا لا نے سکار بھی گھر والی ارد کردی ہے جی کچھ میٹھا ہر بندر حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی اللہ تعالی نے سرکار نو فرمایا فرمایا کہیں پکائیں پکائی اللہ بھی یہ بندی خرچہ جناب کھانے کا مشکل پورا ہوں آپ فرما لگیاں کرد کرن لگیاں لگیا میں جناب ہاں جی جنا ترچا لے کے آدھے میں تناط کردی رہی ہوں اور اپنے بچیاں مفا فرا دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فرمایا دے کر سڈے خرچے پہ لب گیا خرچے پہ لب گیا ہے میرے حضور کی غریب ہمت نہ حصہ اب مٹھا نہیں کھانا ہوئے تھا بیا دیں بادشاہ بادشاہ پر جو شرما اگر کون خود نو کے پیو بادشاہ کا فرد بنتا ہے پانی کے پیو بادشاہ بادشاہ اب ہاں جی اپنے اتنے بنا دب کنٹرول چاہیے بڑا غور فرما اگر پھر سی بنا اکبر نے اور مال لیا کے خزانے کے اندر رکھ دتا ہے آپ سکار انتقال ہوگا لگا پھر سیدنا صدیق اکبر انتقال لگا آپ نے فرمایا اپنے پتروں نے بنا کے فرمایا میری فلانی جائداد میں پاک سکار گلام غلام سا میں خلافت پلے جناب اپنی گندے اس واسطے ہوں تصا اس طرح کرنا ہے میں جا رہا جانا میری جائیداد جنہیں ساری زندگی دا میں خلافت دو دور بند خلافت کے زمانے میں شاہی دور خرچہ وہتل نال چ رکھ دیا دو میں نہیں چاہتا بھی بار بار بھی پوش ہونا بیتل نال چونک حضرت سیدک سو روپئے ہوئی رو اور جن رہا ہو پھر اپنے کتھا کر کے جناب اپنی جائداد وراثت جہری چڈ کے جائے سن ان واپس خدانی نہیں دو چڑیا قربان گائیے ہوں میرا غور فرما آخری جناب انہوں نے گل آخری کرن لگا سر اکبر نے نسیحت فرمائی مین نویں کپڑے میں کفنہ دا جائے کیوں اس واسطے نویا بل بدور کی امتنی لوڑ سدیق نے انہوں نے کپڑے میں دفنایا جائے جہ سیک پر کپڑے میں پرانے رکھ دیا گے نویا پیچھے کی میرے میرے کالی لوڑ ہے تر چکے تو پھر نمیا کرنا ہے فرماؤ پھر جناب مقام شامل نہ رسول اللہ صلی اللہ, تعالی اللہ علیہ وسلم صاحب صحابی حضرت کے اکبر خلیفہ رسول جب وفات ہوگی آپ نے فرمایا ایشا آؤ میرا بنا لے لا جاؤ گے میرے حبیب کے دربار کو نام رکھ دیا گے جازت اندر دفنا دینا جو اجازت نہ ملے تے نہ دفنا صحابہ نے جنازہ چکیا تو رسول اللہ دوزہ مبارک دے نال جا کے رکھ چربان جانا جب ہدور د روزے رکھے قبر مبارک دے دے یاد خرو حبی اللہ حبیب یار وے آؤ یار میں یار وے آو یار منار داخل کر دو سنا ادخل ادیبار لبی قربان جائی اللہ دیا بندیا انہوں نے نصیرت گزری مختصر سنایا تھوڑا بٹھے آؤں بڑا غور فرماؤ انہوں دی زندگی مبارک ان گزر گئی ہلے سیدنا صدیق اکبر حضرت تو فاروق آزم خلیفہ بنا دو اپنا جانشیل بنا دے مگر مشورے نال بنایا اپنے بان پڑ کے حضرت تم سارے صحابہ صاحبان کفے کر کے فرمایا میں تندے نو بال چھا پیا بنا جا سب نالوں بندہ سب تو سب تو ہک کی گل کرے کبھی حق کی گل کر ڈر بادشاہ بناؤ لگا امردن خطاب میں انڈے بندہ تیار تنظور آو ہجی تم لال مشکل کشا نے ہاتھ کھڑا کر فرمایا پہلی بہت میں <تصفيق> بال شا بنا میں پیالی ادو تو جناب خوش پہ آئی علی رالی اس واسطے سب کو پہلی میں فرما بڑا غور فرما اپنا پوفاروں کراون کا دور چڑ گیا فروٹ بھی زندگی کا جناب تری آپ کے لیے جناب دنیا دن برباد شاہی کی چوکے سنبھالنا بڑا غور فرما آپ سکار قربان جانا حضرت پوفاروں تیاد مدی اللہ ہوتا نے سرکار آپ نے فرمایا شتا بہ دول مر وقتی وقت کر دن کریں بہادر فرما اپنے فرمایا ل میرے واسطے اللہ چنا ہلا لے آؤ ہوں لگنے لی شکای ایک سر سردیا ہن لگنے لی سو ایک سوٹ گرمیاں بار حجا دین واپ اور حج کرنے واسطے جانا پور خرچہ لگ جانا گھر والے میرا یہ نہیں کھانے جیپشن بندہ کھانا ہے بہتر نہیں کھانا گھر گندر اونا جنہیں آم بندہ جنا چنی دنیا نہ اجاڑی جائے لوگوں کی نہیں سوچتی میں مثال دینا ہوں مارچس کی پیلی ہے نا جاچس دی تیمی آنکھیں میرا مسالہ قائم رہے میں سڑ کے سواہ نہ ہوا تو لوگوں چانل نہیں کردے ماچس دی تیمی بھی پہلے سر جانے پھر لوگوں کا کام کر جی میرے سامنے پکا پیا درخت مکیا درخت مکد وڈیا جکیا جلیا جھیا تیری میری منجی بندی بن گئی درخت اپنے حال سے رہے تو او لوکاں کی منجی پیڑی بے کن بھی نہیں آ سکتا کمری والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاران سبق بلایا جس نال انہوں نے اپنے آپ میں جناب والا اجاڑا ہوکوں سنا رہے اور اپنی ہوکمند سوا رہے غور فرما کر بن جائیے حضرت سید سارے کہنے فرما سن جائے یتیم دارس کوئی ہوئے یتیم دا وارس ہوئے اور اندر آنے یتیم صرف ضرورت بھی شاید جنہیں چر یتیم تیار لے ہونا جلان نہیں ہوں جب جلانے گیا مالے ہوئے دے کر دے پھر نہیں جان سب فرمایا جن میں یتیم دارس یتیم دال میں ضرورت مطابق رکھ سک امر میں خطاب مسلمانوں نے بہتر مال میں لا سکتا بڑا گور کرنا آپ کا لباس کی ساروق آلم نے بھی انا ہوتا لانے کا لباس کی سی سونا سونا تاکیاں لگی ہو گئی سن ٹایاں بھی ایک لگ دیا نہیں سانگریزاں سکھا دتا ہے اسان جڑا کپڑے سوایا رنگ بھی ڈو رہی ہوئی ٹاک بری لگے بتن بھی رنگ لے لے آسانیا دوجے رنگ بے بٹن لگ جائے پھر ساری تو پوڑ نہیں بن گئی جناب والا رنگ خراب ہو جانا ہے ساری تماش نہیں جانتی رہنی ہے مگر قربان جانا میرا اگلے پوفارو کے آگلے بھی اللہ ہٹایا نے جناب ہاتھ خلیفے دور دنو ہاتھ نہیں اگلا پوفارو کے آگلے بھی اللہ ہٹایا نے جناب خوانے میں خوانے دن بھی دور دن برا گئے سارا کسرا دے خوانے موتی تو جراہرات بنا بے پند دن حضرت فاروق مگر ہزارو کیا مبارک لبارک میں مروگیاں رنگ برنگیاں ٹاکیاں سونے گا پوچھو کمیز کو رنگ برنگیاں ایک رنگ بھی ہے کوئی ٹاکی کسے رنگ کی کوئی کسے رنگ بھی ہر بڑا گور فرماؤ صحابہ آئے کرام کی ایک جماعت کتھیو ہو ان مشورہ سادشاہ کرس کسرا دے کی نہیں آردش بھی نہیں آڑے بڑے بادشاہوں میں سارے لوگ آپ نے پر انہوں نے سامنے بندے نے دیکھو کی حال ہے ساروں کیا لگاؤ ہاں وہ ہو جائے سارے شام مداس بن جانا ہے بادشاہ رہنا چاہیے لباس اچھا ہونا چاہیے ملبوس ہونا کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے انہیں مشورہ کر کے آج کم لوکے انہوں نے بالکل کر سکنے ابھی عمر بن خطاب کے کوئی دردیاں بول نہیں کے کر کہ اس واسطے سگلو سرے باپ کی جگہ تو حضرت مولا علی مولالی بیٹی امی کو سو امیر کوئی سونا نکاح ہر تو امر دن فتار نہ ہوگی سو اچھ واسطے کی یار تخلے بہت مستفا تو مایا نہ حضور نہ رشتہ جائے میری تمنا ہے میں کملی لا سرکار میں اگلے بہت رشتہ درونا جانا مان سواستے میں بڑا فرما دے میں کل سن دی حلت میں ہلکے امر بل ستاب دے اند کٹے ہو کے اگلے مولا لیتے آئی میں لال ہی میں فرمایا میں نہ میں امر بل سکتاب بے نہیں بول لو نبی دیا بوبیاں کو سرکیاں امراجے لطا رات کو جا ماوا کی حصیت رکھنی عمر بن خطاب میں کر لیں غور فرما خوابی قسم کے حضرت بی بی بیشا دے کول چلے گئے سارے کٹھے ہو گئے بیشا نے ارد کی بیشا سکار عمر بن خطاب من عمر بن خطاب میرے پاگل بیس اللہ تعالیٰ بی بی مبارک حضرت حضرت آشا سبھی کو فرمایا موسم اجمے تہو اجنیتا سر ترے کرا باہر کجوسیاں بادشاہ دل فر ترے کروا دی کہا لو تیرے تو ایو لوکو قدر کا کہا اسمتیں آ شروع کرو کرو پود جہاں بار بارہ کپڑے کیوں نہ آم میرا مرم دے برا کپڑے کپے کر پا لب کھانے واسطے بھی تیرا کھانا بھی اچھا ہونا چاہیے میرا غور سمو تیرے کل دنیا ہاضری انسار وچے درجے دے لوگوں نے کھانا آنا چاہیے اگر تو کے اگلے بھی اٹھا لو سرکار نے بیل دنوں گل سنی جاری ہزور زندگی کے ہر پاور نہیں لو این رسول اللہ کیا تتا ہے سڑک اور کبھی جاؤ بھی روٹی رد کے کبھی نہیں کھانا ہلو رائے ہاں حضور حلے کپڑے میں مارکتے ہوئے سن بہت ساشا لے پہ آئیے بیٹھ سو چاہے تمہیں دیکھے نا ہمر تو ہبشا ہمیں تو امر من خطار بےتی مارتی مار موسی نہیں ہمارے مفتے ہمر تو ہبسا امر من خطار بےتی پر ماندہ سادے مسلمانہ نیا مو بیٹھ میں ہمیں تو ساڑھے بکس نام بنا بول کے ہم تھانا تین दो खाश अगर ते पहल ते ते तेरे को तेरे घर की जिम्मेदारी थी हजूर तेरे को तू हजूर दो बिस्तरे मुबारक चादर देता نرم کرد کا ہزور دشتے آ سرکار آن کے اتنے لوٹ گئے اگے آدھی رات لوگ اٹھنے سو ایک دن صبح بھی باند ہزر تو بلاؤ ملے تو ہزور اٹھ حضور ہزور سڑے جاگے پھر ہزور نر فرمایا ہفسا شگ بولی میں نرم بسترا وھا گئے یاد نہیں ہو سکی تو گزر گئی ہے تصا نرم بسترا میرے تھلے کیوں بسایا اگے تو میں بھی رات نہ تھکا ہو سو پر خبردار میرے تھے نرم بسترا نہیں چاہیے جو بیٹھا سی آخیا یہ ندی کے بسترا نرم نہیں کیا منگایا آخیا یہ بنا سوفے ایڈے ایڈے موٹے بنا دو ہاں جی یہ بوٹے جناب ہاں دے تو جناب اس بٹایا ماسٹر مولتی فونانا ملتی فون بٹھایا اس شیر نے سنا کے دیکھ سکتا ہو ستا شیر میں اسے جگر ستا تھے مولتی فون اسے جگر پہ لے کر میرے بولوں دیا بندے آ جم والے بھی رو سکیا لاند گئی ہے لفلت نہ آخو سکیا لان گئیے کیونکہ <تصفح> ابور فل میرا بل نہیں سنتا اکھان سو دیا نہیں سنتا پر ادی رات جب ہوتی سی پھر اکھانو سنسان دے اکھے کی جا گڑ جا on the power. پرما بھی سرکار اس طرح کا بستر پسند فلم کڑتا پسند آپ نے ان کا بھی پایا ان کرتا کا کڑتا آخر سخت ہوا وال چبنے سے آپ نے خرک کرنی خورکدیا رہنا نرم ماض جسم دار نوری خوبابا آپ میں وال چھبنے کیوں اس واسطے تاکہ کنو تکلیف ہو اپنے آپ میں تکلیف دے کے پھر اللہ کی یاد اپنے مالک بھی یاد چاہنا قربان جائی فرمائے حضور سد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ نے فرمایا ہفسا مالو ولدیا محمد دنیا والے فرمایا ہے حفصا ہزور نے فرمایا بی بی پاگ نو جب بستر جس طرح میں نشا دتا سر نے فرمایا میرا دنیا, دنیا, با میرا دنیا, دنیا, دنیا کی, کی دنیا بن میرے کی میرا دنیا نال کوئی پالت نہیں دنیا بن میرے کوئی پالت گل سمجھنا حضور تو بچے آئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچیاں پوڑیاں چار بیٹیاں ایسا کہ نہیں سرکار دیا چار شاہزادیاں اگلا نے تاہرات پہ آ سنیا گئی سکار کل جو بجٹ وقت وور در فرما رہے میرا دنیا نال کی پل میرا دنیا نال کی ہے کے معلوم ہوا بی بچے جم لے لیکن نیت نیت شہرت پرستی ہوئے. بھی نہ ہو سرکار کی سنت کی نیت کر کے کیتا جائے تو یہ دنیا نہیں اے بابت بن جائیں گے دنیاداری انہوں بھی ہے اس میں انیاداری ہونے چلے ہیں ایسا دنیا داری یہ مطلب ہوں گا ایک, ایک کر لو تو دس گنا پر نماز بھی پڑھ لی پھر اصل آنے یار کی کریے گھر دنیادار بول دنیاداری انہوں نے کول بھی آئے سی دنیا داری دنیاداری اللہ دیا بدیا لو کر فرمایا فرمایا میرا دنیا نر تعلق نہیں حضرت مر فرما لگے آپ ساؤ ای اے ساؤ ای ہزور باروں سن لو ہزور سرکارے بو سلاہو لائن سلم آپ تو بخشی بخشائی نہیں سن آپ سرکار ببا بزور ہمیشہ پائے شبدے بچ رہے رتو بچ رہے رہے گرگر اس دنیا تو کرے گئے ہوں یاد رکھنا فرمایا میں حضور حلور بے نقشے کمل میں چاہوں نشا لین فرمایا سن لو سانو عزت ربھی سلام کپڑوں سان سلام ببو چھڈ کے کپڑے سونے بات بعد شانہ ملیں کھایا سلام عزت حاصل کی عزت پہ آئیے نے شانہ ملیں نہیں اس واسطے اصل سلام بابا ملنے چلیں سانو کسی کپڑے لباس کی لوڑ نہیں جو ہوں ایک گل عجیب آپ کی سنا سیورت سہا ویخ کردار تو روش طریقہ میرے مستقفا خلیفوں کا کیوں نہ اس زمانے دی قوم سمرے بادشاہ سبرے ہوئے بھی سیدے روکی فکیر سارے سب جب بادشاہ سدھا ہوگی اور میرا گول کرتے امر منختالی رفا رہے ہیں انہوں نے جو ہو دنیا کا واقعہ سی اور میرا آپ آب سرکار کی حق پرستی دا کیا انصاف دا واقعہ ویٹ آج جی کا واقعہ ویٹ آپ سرکار تقریر فرمائی بادشاہ ہو گیا بادشاہ بولنے با. کے بعد تقریر فرمائی تقریر فرما دیا فرمایا بڑا مجمہ لگا مدینے کا مدینہ شریف مسی نبوی شریف کچا کچ پڑیے فرمایا گیا بولیے جی میں ما دنیا و رغبت کر لوا یہ دنیا بل میرا ملان میرا وہ دنیا وال ہو جائے دسو دس کی کرو گے میرے لوگ سو گیم سنت بادشاہ ان دے انل کے عوام بھی ہے سمار کی, کی پرمایا جے میں دنیا وال منہ کر لینا شر شریف بھی کسی دسو کی کرنا نے میرے نال ایک بندہ اٹھا انہیں تلوار کبھی آن لگا امر جی شرح تو ادھر ادھر ہوا سر کڑھ کے سٹ دیں یہ دس تیرا دل کی آدھا امر کی جاپ دتا ان جواب سو اگر تو مرد اللہ نے فرمایا فرمایا شکر مالا میری قوم میں ہو کر گے شکر یا مولا شکر تیری ذات کا میری قوم جاتے جہاں کہ جی میں ہوا تو مہلے میں وگا ہوا تو میم سدھا کر دیں گے میرے پچھے نہیں چلیں گے مینو الٹا وڈ کے سٹ دیں گے تو شکر پڑا مولا کا اور خدا وہدا لا شریک بھی قسم جنگیا بادشاہ نے اکھیا مثالاں سان دیا مستفا کمال پاشے لانتی آخیا جناب سڈے سامنے نمونے یورپ نے انہاں نے کنجروں کے بولنا جرم بڑھ گیا کوئی بادشاہ جو آمدہ میم سدھا کرنا والا ہے شکر مولا یہو جی اکھ والے بندے تو میری قوم چ رکھے دے. छे बादशाह छो या निकले गए सतूंजरे नहीं खिलोदे निकले गए सतुंद्रे गल कर लिया जो बूंदी रिछ नहीं पी पे नक् रिच और नाम मुरादो बेवकूफो अंको ادھی دنیا کا بادشاہ سے تو ملک اتوں چلیے نتک سٹیے ناچی جا پڑی چاہیے مرلے کھاؤ تو فتو باغ بان آکڑی کے لے دیکھنے لے ساڈے وغیرہ ہم چم ڈنگروں کا ڈنگری چیز سڈے ورگا بادشاہ بولنا نہیں پہ دین ادی دنیا کا بادشاہ جب لینا نہ سنتے سن کافر ملکوں میں بادشاہ کورسیاں بیگ کمبل اللہ یہ حالت آق گروہ حق پرست عادل منصف متباد متضا آج نیا دینا اور ہق دستی اور میرا شکر مولا والے بندے میری کم میں نے بنا ہی معلوم ہوا بال سال کا سرو ہے ہات پر سو تک بنتا ہاتھ دو نا سے بادشاہ اگے تلوار کھینچ لی وہ سر بڑھ کے فٹ دیا گے تو انہیں تلوار کبھی نکلنی جو سپائی ویکن تو سفر خراب ہو جاندے ایک موڑی بھٹ پتلوار والوں نے موربی میں اگے انہوں نے دیکھا کرو دران داخل کرو بے وقوف ضرورت مند قوم کا کم یہ ہوتا ہے بادشاہوں سچ آ کے بہار بادشاہوں ہاتھ کی گل کرنا گور کرو فرما نے آپ دے آؤ آنا سے آؤ مندر فائل آؤ او بھی فرمایا مینو سارے لوگوں بہتا پسند لگتا جڑا بندہ میرے آپ میرے سامنے دے مجھے بڑا ہی چنگا لگتا ہے احبلا سے پتر والے بھی بہت پیارا لگتا کہڑا بندہ جا میرے ایب سامنے بیان کرے کیونکہ کو فرما نے تعریف کرنے والا دشمن ہوتا کرنے والا دوست ہوتا گل سمجھا جی فرق بادشاہ نے دن کا ایم بیان کریے نا تو ایم بیان کرنا گولی ماری ہے رو فاروق کی آزم نے فرمے دلے فرمے دلے فرمے کیا چاہے بھی کوئی ہزور فرمے نے فرمایا مدرب کہ میں کن ارد کی کمی مارنا مر سلام جنوبی ہوئی سلام جنی مر بندہ عمر بن خطاب دیا سفتوں بیان کرے وہ عمر کو مک جا رہے بھی ماشاءاللہ دیا سفتوں نہیں مکنگ سیرت فلوفا آپ دی بچی بیت مال بیٹھے سن ایک درم بچ گیا سارا دا سارا بند دیتا روزانہ آپ کے بیت ال مال بوکھر پھرتی ہوں سی بی مال بوکھر فرنی نولی بوکھر پھیر کے اتے نماز پڑی بیتل مال دے کمرے آخر رب دی دھرتی گواہ ہو جا اولا رب دی مخلوق نہ مال رب دی مخلوق مخلوط نے بند کوئی شا چی دوسرے دیہ ہونی تو خزانے پھر پڑ جانے سب آدھے توجہ کر اللہ بندے ہوں. حضرت عمر بن خطاب ہوں درم ایک ایک درم بچ گیا آپ کی بچی آئی چھوٹی انہوں نے چھو. آ جم چک لیا جرم چوکے تو ٹب تکی جی بچی ٹب حضرت تو امر شیر خدا لمے جوان سموٹ نالوں پچھو بچی دی لگی دی بچی چنی اتر گئی دوڑ گیا دوڑ گیا آپ دی حدت ہی بڑی سی ڈر بھی بڑا سی حضرت فاروق کے آگن بچی دوڑ دیا گھر والی جد گئی تو انہیں پیسہ منٹا لیا حضرت فارو کے آگے بھی احتالا نے آپ لگ پائے رو کے بناب اب موت ماری درہم کٹ کے بہتر محل جا رکھے بناب لوکی کہہ لگے امر کیوں کی ہوا سی بچی ہے آپ نے فرمایا ہے کچھا دلیل عمر این سمجھا مردا ایڈا برانا دلیل نہیں ہو سکا گاڑوں میں امور بھی لت بچی کبھی اس ایک گروی نہیں اٹھا سکی میں نہیں دلیل برانا میں ہو ہی سمجھا خلادار میرے برداشت نہیں جو کرنا بڑا آپ سرکار بن شام تو سفر کر کے آ رہے ہیں بلکہ شام کو وہ ایک جھونپڑی بھی آئی تو ایک بائی بڑی وہ چلے گئے تو وہ کئی آ کے آ پتا نہیں کہہ جہاں بان عمر ہے کوئی میں کتنے پڑی ہوں میں شدانوں توجر بھائی امی سی ان پتا کو نہیں سی کون اگر تو میں نال با جی انہوں نے تیرا کی پتا تنگل پہ تیری کی شبر سر وہ لگی میرے کی پتا کیا وہ دوڑ وہ بھی بادشاہ بن سکتا جی تو پتا نہ ہوا کتنے کی جی اب فیسر پروفیسر والوں خدا قسم کی قسم کر دیں بڈی مائی جنگل بہن والی کی سنگ میں والی تھی رن لگی وہ سال تیری عمر نشو بادشاہ بنوا جی تینوں پتا ہی تو میری رایا کتنے تو دستی ہے حضرت مر رو لگ پا لگا لو ہے چڑیا فرنا پورے نالوں تو ہزور بھی ہنت بھی ہے بڈی بھی اکل رکھنی کر تو وجہ کر آپ این گل کر لے پچھوں رل کے آ حضرت میں لوگ حضرت عبداللہ ناپ میں دونوں صحابی رہ کے آ حدرت عمر نیک بیول بیٹھو حضرت نے بی بی بی <تصحیح> حساب کی تو سال ہو گئے امر ناہ بنی آخر امنے سال شا ہو گئے آپ نے حساب لایا پنجی نار بنی خرچے جڑا روزانہ بننے چاہیے سن بگوفے دے کے بادشاہ کا فرض بنتا ہے جن بھی جناب کمان والے جنہیں بھی جناب روزی مارکیٹ بارشاں بات مال ان وزیفے لا دو انہوں جناب اوپیا پنجی بی نار کب مائی کے کول رکھ دی حضرت علی تو حضرت بندہ اپنے مسود نو فرمایا فرمایا بولیو قلم دباد کدو پرچیت لکھو نہ پرچی لکھی اتنے دستخط کر دو لکھا کی اللہ عمر بن خطاب ایک مائی بگڑی دا حق دینا سی جب بادشاہ بن ان ان حق اقبال کر دنجی دیار سونے دن دو نی بے چی تستخط کر دو اتے گوا بن کہ اے الی جب مر جائیں میرے کفن رکھ دینا جب کرمت میں ربی مار گئی پیش ہوا گا تصا دماحی دے آ جا <تصفح> لو لو تیرے امر نے اس بی کا حق مو کھلوتی ہے اور کا ایک حضرت آؤ کی عظم سرکار دا. گورنر سلاقے میں دیکھا جی عملہ پھر ملتا پا بادشاہ جو گورنر وہ حضور ہزور صحابی سی حضرت عمر بن خطاب ربی اللہ نے وہ شکایت لا کہ آ گیا بندے وہ اصا رات کو یہ مارنے مارے جواب نہیں دینا ایک شکایت دی ہے واہ دن چڑھیا ہوتا ہے دوپہر کے میرے باہر نکلتا نمبر دو کی وال سرکار نے میرا یار جہی اندر والی ندھا دیتی انہوں محفوظ رکھی خطا نہ کھا آپ نے دیکھ لیا پچھان لیا نظر والے کو سن جہاد دلتی ہےقبال پہنتا پہلے جگر سڑک خون بن جانا ہے پھر اندر دل میں اکھ پیدا ہو جاتی ہے اللہ میری فراست میں رکھی تم پوچھا بس کی وجہ ہے نے فرمایا اپنے وشوس سے جب نہیں دن انہوں رکھا اپنے مولا رکھے نکلنا اردو سواس سے نہ خاطن موقع نہیں رکھے اپنے ہاتھ مال گننا گور اپنے ہاتھ لا لاتا لو فر اپنے لا لاتا تو گلو پھر اپنے ہاتھ لا لا تو گلن رکھ لو خمیر منت اپنے اتنی روٹی پکا فارغ کھا گئے مو کر دسو یہ پوچھو بھی ایک تہوار ایسا نہیں ہونا چلتا ہے ہفتے اس ساری دہڑی باہر نہیں نکلنا پر مان لگے ضرور گل ہے کپڑے اس کو کوئی نوکر نہیں رکھا ایک سوٹ ہے میرا اس دن اپنے ہاتھ میں دونا دو کے سکانا سکا کے پھر اس میں کے پھر باہر آنا اس واسطے او میرا سارا دن اس حال اچ گزر جا اور جی خلیفہ حضرت عمر ہوگی تو عملے کے کمر نر اس طرح دیکھی جاج بھی تو کر کے بیٹھا ہو بھی. اپنے ہاتھ نال کھا کے بیٹھا ہومانس نے فیصلہ پھر مستفا بھی اکتال کرنا مستفا بھی بیت نال فیصلہ کرنا شریتوں کے فیصلہ کرنا تو پھر تم اس زمانے کو بھی کوئی حضرت وائس کرنی سن یہ آرام سن ویس کرمی آرامچ حضرت خدا کرمی ہو بادشاہ ریا رو سب تو گہرا تعلق ہے بادشاہ دنیا دا کتا بن جائے جائے گی فتلے فسادہ مچ لگ جائے گی ایک دوسرے کے قتلوں گارت لگ جائے گی پھر کیا پہ جائے گی شاخ پرستی چائے گی نقصانیت کا شکار ہو تو برباد ہو جائے گی غیرترانچی رہے گی اور جو بادشاہ فضور کی شریت دے پیر بھی مڑو مولوی بھی ہوا جو نام بادشاہ جہرا بہت نا ہوا جو ڈرائیور یہ ڈرائیور سیدا رہے گی پچھے سواریاں بھی ساڈا تنا مراد ڈرائیور جہا ہے ساڈا ڈرائیور جڑا ہی پڑھا ہاں جی ان جناب یہو جی کوئی بغیرتی ستے نے یہ بھی ستے نے یہ بھی ستے نہیں کہ پوری قوم ایسیڈنٹ کر کر مرے پہ پرواہ کو نہیں کوئی مرے نہ مرے سدھے کام کرو بادشاہ الٹا دینے مستفا قاتل کے دشمن بیٹھے بیان آیا آخیا جرنل نے کہ آخنا لوگوں نے بھی باڑی رکھو مولبیاں آجاو مولدیاجاو جہے ممبر سے بہن ہلا کرا پٹ نہو پھر آخنا لوگ بڑھیا نو نکرا نہ پینو نکرا نہ پایا کرو کشیا نہ پایا کرو کپڑے پایا کرو پردل لیا کرو گافران میری دے پہ آدھا کافر دیا گینے کافران دیا ایماندار بس رب کا قرآن پرانے کافر لکھا جائے رب کا قرآن مستفا دوں اور قرآن کتنے آیا جہا آ کے پرانے کافلوں کی گلیں لیا بول رہے سرخی لے جانی ہے چلے سرخی لے جانی ہے نہ بولے آ اے بادشاہ ایک بار تو سور ہو مردوں کہ آخر لوگوں دیا نو نکر تو کچھیا تو روکنا یہ پرانے کافر دیا گلیں نے بکیا منشی رہن قوم مرتد تے کافر کیوں نہ بنے قوم یہ پرستی کونے نہ اور ایک فاروق آدم نے ایک بندہ مدینے دے بعد سونے بوڈے زلفا بڑی سویاں سی شکل بڑی سونی سی عورت فاروق آدم نے فرمایا سڈیا نو خراب کرنا کسی بی بیبی نظر پا گئی تیرے تو فتنہ بن جائے گا نکلنا اتو دے ملک چ مدیوں میں چوکیا شامل توڑ دتا اتوں فتنہ بڑھ گیا آپ نے فرمایا تینو میں شہروں چ نہیں روا چل اتوں سا سرحد اتمانوں کی کافران جنگ ہو رہی ہے جنگ کر کردا شہید ہو جا سا جنت چڑ جا ساریا عزتوں واسطے فتنہ نہیں بڑ جائے انہوں نے عورت عورتوں کا پرد سن مرکی سونی شکر والی مدینوں نے بنارک نہیں پھیل دیتا مدینے شہر چی روڑ دیتا فتنہ نہ بن گیا اس کا واسطے روز بزارت کنجراموں تو آئے پواروں پھر آپ موڑوی جڑے ہیں انہیں ہزار نہیں آئی کی کرتے ہیں مولویوں میں ہزار نہیں آؤں دے لیے کیسی گل آتے مولویا ہزار نہیں آتی ہے پردے داند ہیں مولویا مولوی بھی بے ہزار کی نے شرم کی گل کر رہے شرم اور امن شرنی میں گل کرو ایمان لال دسو ایڈے کھوتے دماغ ہی کبھی دنیا کو بچے گی ایمان لال دسا گے اڈے تو لوچے بال سارے دنیا کو دیکھے